اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی خن مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. تو تم اپنے پرور د کی کون کون سی نعمت کو جاؤ گے اسی نے دو دریا کیے جو میں ملتے ہیں. دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. تو تم اپنے پرور د کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پرور دگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پرور دگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے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 اے گروہ جن انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کی سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو گے تم پر آگ کے شولے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے, گناہوں کے بارے میں کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جاؤ گے گناہ اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ لوگ جھٹلاتے تھے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 تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے ان میں نیک سیرت اور خوبصورت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے